لا رب واشدو اللہ, اللہ کے فتر و کرم اس کی توفیق سے ماہ رمضان کے بعد پھر سے کتاب الجام میں جو ابواب ہیں ان کی شرح کی شروعات کی جا رہی ہے ہم نے تقریباً ایک سال پہلے شروع کیا تھا نو اپریل دو ہزار میں اور کتاب الجامع کا پہلا با باب الادب کی شروعات ہوئی تھی تب تک الحمدللہ للہ آج تک ہم نے چار ادوا پڑھ لیے ہیں باب الادب باب البیر وسیلہ باب الزہد الوراح اور باب و ترحیب مساو جو رمضان سے پہلے اختتام پذیر ہوا اور اب ایک نیا دورہ اور ایک نئے باپ کی شروعات آج سے ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب ترغیب فی مکاریب الاخلاق جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 سے 20 عدیثیں بیان کی ہیں مکاری میں اخلاق کی طرف ترغیب یا رغبت دلانے کا باپ اب تک آپ نے وہ باپ پڑھا تھا جس میں برے اخلاق سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور یہ جو باب ہے مکار میں اخلاق کا باب ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کی طرف ربت دلانے کا باب شیخ محترم جو کہ ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور شیخ کے ہم شکر گزار ہیں کہ شیخ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہماری جالیہ کو اور جو اس سے جڑتے ہیں ان سب کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیخ محترم کی حفاظت کے لیے اور ان کے علم اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے متعنین ہیں اور جو ہمارے سامعین ہیں ان سب سے ہی گزارش ہے کہ جو کچھ ہم سنیں سننے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے مکاری میں اخلاق ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو یہ بہت ضروری ہے اسی لیے یہ باب شروع کیا گیا ہے اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی بھی کے اندر ہماری صلاح فرمائے گا اور اس طریقے سے مکاری اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے گا ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں یہ باب و ترغیبی میں الاخلاق ہے اس کے بعد ایک اور باب ہے جو باب و دعا کے نام سے جس مصنف نے منتی صدی سے بیان کی ہیں دونوں باب پڑھنے کے بعد ان اللہ یہ کتاب و کا کورس ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ تعالی سے ہم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ جو لوگ سے جڑتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دا فرمائے شیخ محترم سے کہ ان نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن من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 قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد بدنی حفظ اللہ مَتر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہنوں رمضان المبارک کے بعد حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اس کا باب ترغیب فی مکارم الاخلاق آج سے ہم شروع کر رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں داوا سینٹر کا اس کے ذمہ داران کا خصوصا شیخ محترم فقیرت الشیخ مختار احمد مدنی کا اور ان کے متعین کا کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور دوبارہ اس کو شروع کیا اس کے لیے کوشش کی اور مسلسل جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کہ ایک سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ رب العالمین آ, ذمہ داران خصوصاً شیخ محترم کے لیے اس کو بڑا اجر بنائیں اور آخرت میں ان کی میزان حسنات میں اللہ رب العالمین اس کو آ, بڑی نیکی بنا کر ہماری اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائے ہم سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائیں بولنے کو سننے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج سے جو حصہ ہم شروع کر رہے ہیں وہ اچھے اخلاق کے بارے میں ہیں اور اس کا باب کا عنوان ہے باب ال فی مکارم الاخلاق ابن حج رحم اللہ نے یہ باب پورا قائم کیا اور اس میں جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کہ اس میں اٹھارہ سے بیس حدیثیں ہیں جو اچھے اخلاق سے متعلق ہیں باب الترغیب اس کے کیا معنی ہے مکارم الاخلاق میں مکارم کے کیا معنی ہے اور اخلاق کس کو کہتے ہیں یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے آج کا دس گویا کہ ہمارے لیے اس باب کا مقدمہ ہوگا جس میں ہم پہلے تو اس باب کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم اچھے اخلاق سے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں جو اجمالی طور پر اچھے اخلاق کے بارے میں اس کی دنیاوی یا اخروی فضیلت بتاتی ہیں اس کا ایمان سے تعلق اور اس کے انسان کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں بتاتی ہیں ان ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تاکہ آنے والی حدیثوں کے لیے یہ باب ایک مقدمہ بن جائے اور خصوصا ہم جیسے طلبہ کے لیے احادیث کا ایک مجموعہ مل جائے جس میں اچھے اخلاق کی ترغیب ہے ا فی مکارم الاخلاق ترغیب کس کو کہتے ہیں ابن المبرد کہتے ہیں یہ دسویں ہجری کے عالم ہیں ہم بلی ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے عدر النقی فی شرح الفاظ الخرقی اس میں کہتے ہیں کہ الترغیب فی شعی الحب اللہ فی علی بے ذکری معافی من الجر ترغیب کس کو کہتے ہیں ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کا جذبہ اس کی رغبت پیدا کرنا کسی کام پر اور اس کام کے اجر کو بتاتے ہوئے وہ اصل ہو منا رغبہ اس لفظ کی ترغیب کا جو اصل لفظ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے وہ رغبت وہی القدام و الافی علی بے رغبت کہتے ہیں، رغبت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی کام کا کرنا اس کی رغبت کے ساتھ اس کی دل میں جستجو کے ساتھ اس کی طلب کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ ترغیب اور رغبت کا مطلب ہے کسی چیز کی اندر سے چاہت ہونا اس کا ارادہ اس کی طلب ہونا اور ترغیب کے معنی ہے کسی چیز کی طلب دلانا رغبت دلانا اس کا شوق پیدا کرنا تاکہ انسان اس کام کو کرے شیخ سال الفوزان کہتے ہیں ا ترغیب ا تفیل و طلب رغبت ترغیب کے معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے تفعیل کے باب سے ہے اور یہ رغبت سے بنا ہوا ہے اور رغبت کے معنی ہے کسی چیز کی طلب ہونا فرغبت رغبۃ طلب و ہو کسی چیز کی رغبت ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طلب دل میں ہونا وہ رغبۃنی شعی ترک ہو اور کسی چیز سے رغبت ہونا کا مطلب ہے کہ انسان کا اس چیز کو چھوڑنا اس سے بیزاری ہونا تو یہ فی اور عن دونوں کے ساتھ آتا ہے ارغ بطفی یا ارغ عن عنشی تو فی کے ساتھ جب آئے کا مطلب ہوتا ہے اس کی چاہت ہونا اور ان کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی چاہت نہ ہونا بیزاری ہونا اور اس کو چھوڑ دینا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا و معرغ ابراہیم انفی اور ابراہیم کے دین سے کون بیزاری اختیار کرے گا یا کون اس کو چھوڑے گا سوائے اس شخص کے جو بالکل ہی نادان ہو یا اپنے آپ کو جس نے جہالت میں ڈال دیا ہوئی میت سر کو ملت ابراہیم اللہ صفی شیخ فوزان کہتے کہ مطلب یہ ہے کہ سوائے کسی جاہل اور نادان کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کون سکتا ہے ایسا ہی آدمی چھوڑے گا جو جاہل ہے نادان ہے تو تحصیل المام میں جو شرح بلغ المرام ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ بات کہی دل نمبر چھ صفحہ نمبر دو سو اٹھہتر پر تو ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا کسی چیز کی دل میں طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یہ بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ عمل انسان کو بتا دیا جائے وہ آدمی عمل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں نہ ہو اس, اس عمل کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو اس کے پاس کوئی موٹیو ہو کہ میں کیوں کروں یہ کام ایک آدمی تجارت کرتا ہے ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے پیسے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں پیسے کی چاہت ہے جب پیسہ آئے گا تو اس سے بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہے اسی طرح سے دینی اعتبار سے ایک آدمی دین, دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کی علم کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے اس علم کے نتائج دعوت اپنی ذاتی اصلاح اپنے عقیدے اپنے عمل کی اصلاح دوسروں کو دیندار بنانا یہ اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے تبھی جا کے اس کی اہمیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو کسی چیز کی رغبت کا پیدا کرنا یہ اس کام پر اس کے کام کے کرنے اور اس پر باقی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ آدمی چار دن کام کرتا ہے کسی دباؤ میں اور جب دباؤ ہٹ جائے تو کام بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن جب کسی چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے تو وہ مخالفتوں کے رکاوٹوں کے باوجود اس کو کرتا ہے کیونکہ اندر سے طلب ہوتی ہے لہذا قرآن کریم میں اور احادیث میں نیک اعمال کی ترغیب آپ کو خوب خوب ملے گی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حافظ منظری کی مستقل کتاب ہے ا ترغیب و اور پانچ جلدوں میں ایک کتاب ہے جس کی تین جلدیں صحیح احادیث پر مشتمل ہیں اور دو جلدوں میں ضعیف حدیثیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین جلدیں ہیں موٹی موٹی جن میں اعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ترغیب بھی اس میں ہے شیخ ساول فوزان کہتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ترغیب کے بارے میں اب مکارم الاخلاق کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں المکارم جمع و مکارم مکرمہ کی جمع ہے مکرمہ ایک مکارم کئی وہ شی الکریم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک شرف والی چیز ایک شرف والی چیز ہو شیع النفیس و مکرمہ کس کو کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو نفیس ہو طیب ہو اچھی اور عمدہ چیز ہو اعلیٰ چیز ہو پاک چیز ہو عمدہ ہو والاخلاق جمع خلق خلوق اور کہتے ہیں کہ اخلاق جمع ہیں خلق کی خلق ایک ہوتا ہے اور اخلاق اس کی جمع ہے وہ تحلہ انسان و منا صفات الحمیدہ اور اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے مزین ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں خلق کہتے ہیں کہتے ہیں کہ الخلق و بخلا بخلاف الخلق کہتے خلق کا لفظ لام کے بمہ اور پیش کے ساتھ میں یہ خلق سے ہٹ کر ہے اس کے علاوہ ہے خلق خا کے فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ اور لام کے جزم کے ساتھ ہوتا ہے تو خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ القلق بالفت ہی ہاد خلق کسی کا ہے تو انسان کی ظاہری صورت کو کہتے ہیں چہرہ ہے اس کا ہاتھ پاؤں ہیں اس کے جسم کا حصہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے یہ خلق ہے بناوٹ جسم اور کہتے کہ وہ ام الخلق فولی صورت الباطینہ انسان اور کہتے ہیں جہاں تک کہ خلق کا معاملہ ہے یہ انسان کی باطنی صورت کو کہتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے وجود کے دو حصے ہیں ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے ظاہر کی بھی اپنی ایک صورت ہے اور باطن کی بھی اپنی ایک صورت ہے جو ظاہری صورت انسان کی ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور جو باطنی صورت ہے اس کو خلوق کہتے ہیں تو ایک انسان کا جسمانی وجود ہے اور دوسرا انسان کا اخلاقی وجود ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے جسم کے ڈھانچے کے علاوہ اس کی اپنی ایک شخصیت شخصیت ہوتی ہے یہ اس کا اخلاقی چہرہ ہے اس کا اخلاقی وجود ہے اور شیخ صح فوزان اس تعلق سے کہتے ہیں کہ البرت <تصفيق> البرت بصورت الباطنا و تعام الطیب الحسن کہتے ہیں کہ اعتبار ظاہری صورت کا نہیں ہوتا ہے اعتبار ہوگا انسان کے باطن کا باطنی صورت کا اور اس بات کا کہ وہ لوگوں سے کس طرح سے اچھے سے پیش آتا ہے اور کیسا اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے وہ لوگوں سے کیسا معاملہ کرتا ہے اور لوگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے تو لوگوں سے اس کا اچھا معاملہ اور اچھا سلوک اس کا اعتبار ہوگا کتنا اچھا دکھائی دیتا ہے کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا بہت سارے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کا, ان کا اخلاق برا ہوتا ہے لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کی تصویر بدصورتی ہوتی ہے ان کی ان لوگوں کے دلوں میں ان کا جو عکس ہوتا ہے وہ بدصورت ہوتا ہے اور ایک انسان صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہوتا لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اس کی جو تصویر ہوتی وہ اچھی ہوتی ہے تو اصل اعتبار انسان کی باطنی صورت کا ہے اور اس کی ظاہری صورت کا نہیں تو باطنی صورت انسان کے اچھے اخلاق سے بنتی ہے تو یہاں پر یہ بات بہت ہی عمدہ بات شیخ الفوزان فوجان اللہ نے کہی ہے یہ ان کی کتاب تصحیل المام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر دو سو اور دو سو اناسی پر ہے یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شیخ امام ابن حجر اسکلانی رحم اللہ نے پہلے ترغیب کا باب اور پھر ترغیب کا باب کیوں رکھا پہلے برے اخلاق کے بارے میں بتایا اور پھر اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا ایسا کیوں پہلے اچھی بات بتانا چاہیے بعد میں بری بات پہلے بری باتوں کے بارے میں بتایا کہ برے اخلاق یہ ہیں. ان سے بچو پھر بتایا کہ اچھے اخلاق یہ ہیں ان کا اہتمام کرو یہ ترتیب کیوں اس تعلق سے شیخ محمد ابن صالحمین ابن رحم اللہ کہتے ہیں البابہ۔ بیما قبلہ ہو انہوں نے پچھڑے باب جو ترغیب کا ہے اس کے بعد اچھے اخلاق کی ترغیب کا باب رکھا تقدیم و تخلیہ اس لیے کہ کہتے ہیں اس لیے کہ تخلیہ کو تہلیہ پر مقدم رکھنا چاہیے یہاں سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ تخلیہ کیا ہے خا کے ساتھ اور تحلیہ کیا ہے ہا کے ساتھ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا گندگی سے اسی لیے ہم بیت الخلاء کہتے ہیں خالی ہونا خالی, خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر خلا تو آدمی اس سے اپنے لیے یعنی گندگی سے پاک ہوتا ہے تو خلا جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو یہ کنیہ کی وجہ سے ہے کہ اس عمل کو بتانے کی بجائے اس جگہ کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیم و تخلیتی الگ تخلیت تخلیہ یعنی حلیع سے خلیہ کا مانا ہوتا ہے زیور جس کو ہم کہیں گے تخلیہ کو کہیں گے مزین ہونا زیورات سے خواتین آپ دیکھیں زیورات پہنتی اور زینت اختیار کرتی ہیں جنت میں مرد بھی زیورات استعمال کریں گے دنیا میں بھی محدود درجے میں چاندی کی انگوٹھی وغیرہ مرد پہنتے ہیں تو زیور جو ہے زینت ہوتا ہے اور تخلیہ جو ہے خالی ہونا پاک ہونا گندگی سے تو گندگی سے پاک ہونا مقدم ہے زیور یا زینت اختیار کرنے سے ایک بچہ ہے مثال کے طور پر اس کو گندگی میں اٹا پٹا ہے اور باہر کھیل کود کر کے آیا ہے کیچڑ لگا ہوا ہے اور بعض جگ... نجازت بھی لگی ہے اب آپ کیا کریں گے پہلے اس کو یعنی اچھے کپڑے پہنائیں گے یا اس کو پہلے نہلائیں گے دھلائیں گے تو پہلے اس کو پاک کیا جائے گا گندگی سے اس کے بعد اس کو زینت دی جائے گی تو کہتے برے اخلاق سے پاک ہونا یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ ہلاکت کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق انسان مزین ہو۔ اس نے کہ بری اخلاق انسان کی ہلاکت کا ذریع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ارد فہد الباب بما قبلہ لئن الاولا تقدیم تخلیتی عن التحلیہ بمعنی ان ننظف المکان ثم نأتی بصفات طیبہ فیتخلی الانسان اولا عن مساوی الاخلاق ثم بعد ذلك يتحلی بالمکارم حتا تريد المكالم على محلن خال من مساو الاخلاق کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ ہم یعنی پہلے جگہ کو گندگی سے پاک کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر زینت کی اور یعنی تو مثلا ادھر چھڑکنا ہے تو پہلے گندگی لگی ہوئی اس کے اوپر ہی آپ نجاست پڑی کسی جگہ میں پھر اس پر ادھر ڈالیں گے نہیں آپ پہلے کیا کریں گے اس کو آپ گندگی سے پاک کریں گے پھر اس کے بعد میں اس کے اس کی جو ہے تزئین کا آپ کام کریں گے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان پہلے برے اخلاق سے پاک ہو جائے اس کے بعد وہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے اس اعتبار سے کہ جب اچھے اخلاق اس پر آئیں تو وہ اس کا دل اس کی زندگی اس کا وجود برے اخلاق سے پاک ہو ایسی جگہ پر وہ اچھے اخلاق آئیں جہاں برے اخلاق موجود نہیں ہیں تو اس اعتبار سے فتح دل جلال اکرام میں شرمتی نے بات کہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے اخلاق سے پاک ہونا یہ زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ وہ ہلاکت ہیں اچھے اخلاق کچھ چیزیں اچھی صفات انسان میں کم بھی اگر ہیں ہلاک نہیں ہو جائے گا اس کے اندر اگر ایمان ہے امال صالح ہیں اور اچھی صفات میں سے کچھ صفات کم بھی اس کے اندر لیکن بری صفات ہلاک کرنے والی ہیں لہذا بری صفات سے پاک ہونا یہ زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے اسی لیے اپنی حجر نے اس کو پہلے بیان کیا یا یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ترغیب اور ترغیب میں کس کو مقدم کیا جائے کیا پہلے لوگوں کو نیک امال کی ترغیب دینا چاہیے جنت کی ترغیب دینا چاہیے پھر جہنم سے ڈرانا چاہیے یا پہلے جہنم سے ڈرانا چاہیے اور جنت کی ترغیب دینا چاہیے اللہ کی رحمت کو پہلے بیان کرنا چاہیے عذاب کو بعد میں یا پھر اللہ کے عذاب کو پہلے بیان کر کے پھر رحمت کو بیان کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی مستقل قاعدہ یا ایک قاعدہ نہیں ہے حالات کے اعتبار سے دونوں میں سے کسی کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہے قرآن کریم ہی کو دیکھ لیئے یہاں پر اللہ تعالی نے رحمت اور عذاب کا جو ذکر کیا ہے کبھی ایک کو مقدم کیا ہے تو کبھی دوسرے کو مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان نہ رب کا سر القابی و ان نہ النعم آیت نمبر 165 اللہ نے فرمایا کہ اور یقیناً تیرا رب بہت یعنی عقاب میں پکڑ کرنے میں بڑا ہی سریح ہے جلد ہے جلد پکڑ کرتا ہے اور وہ ان نہ لغفور رحیم یعنی جیسے ہی وقت آتا ہے اللہ فوراً پکڑ کرتا ہے پھر اس میں مہلت نہیں دیتا ہے اس کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے تو جیسے ہی سزا کا وقت آتا ہے اللہ اس میں دیری نہیں کرتا ہے اور وہ ان نہ لغفور رحیم اور یہ بھی بات ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سریع العقاب ذکر کیا جلد سزا دینے والا جلد مواخذہ پکڑ کرنے والا اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کو ذکر کیا دوسری آیت آپ دیکھیں سورے الرعد میں آیت نمبر چھ میں اللہ نے فرمایا وہ ان نورب کلغفیر و ان نورب کل شدید العقاب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ رحمت کا اورعقاب کا ذکر ہے لیکن مقدم رحمت ہے اللہ نے فرما و ان نہ رب کا لدو مغفرت سے <ضُلْمِهِم> کہ تیرا رب لوگوں کے ظلم پر یعنی ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنے والا ہے بڑی مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے ظلم کے باوجود وہ ان نہ رب شدید العقاب اور تیرا رب اعقاب کے اعتبار سے بڑا شدید ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے تو یہاں پر اللہ نے ترغیب کو مقدم کیا پچھلی میں ترغیب کو عذاب کو اور ڈراوے کو مقدم کیا تو اس کا کوئی ایک خاص قاعدہ نہیں ہے اگرچہ رحمت کو مقدم عام طور سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں رغبت پیدا ہو لیکن موقع کی مناسبت سے کسی ایک کو مقدم کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہمیشہ فضائل کو پہلے بیان کرنا چاہیے اور ترہیب کو بعد میں بیان کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہی کو پہلے بیان کرنا چاہیے ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے حالات کے اعتبار سے دائیں کو مبلک کو اس, اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کی کیا مناسب ہے کیا مناسب ہے مثال کے طور پر ایک آدمی گناہ میں گناہ کر رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفر رحیم ہے ایسے آدمی کو اور آپ اللہ کی رحمت سنائیں تو ایسا آدمی اور گناہ کی طرف جائے گا ایسے آدمی کے لیے ترہیب کو مقدم کیا جا سکتا ہے اور ایک آدمی مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے اور سوچتا ہے کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کی بات کو مقدم کیا جا سکتا ہے بلکہ صرف اتنا بھی بیان کیا جا سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم بعض مقامات پر دو میں سے ایک ہی کو بیان کیا گیا تو یہ بات یہ اصول کی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اخلاق ہسنا کے تعلق سے اچھے اخلاق کے تعلق سے اچھے اخلاق کی اصل کیا ہے کیا ہم لوگوں کو دیکھ کے اچھے اخلاق بنائیں گے کہ اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں جیسے مغرب میں مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی عورت سے اگر ہاتھ نہ ملائے تو اس کو برا مانا جاتا ہے کہ کیسا روڑھ انسان ہے کہ ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا آگے اجنبی عورت نے اور اس نے ہاتھ نہیں ملایا تو یہ برے اخلاق والا ہے یہ اچھا انسان نہیں ہے یہ یعنی برا آدمی ہے تو اخلاق کی بنیاد کیا ہے جو سماج میں جو چل رہا ہے جس سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے یا اخلاق کی بنیاد کسی خاص چیز پر ہے ظاہر بات ہے ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اخلاق کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے قطع رحم اللہ کہتے ہیں ین میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے اے مسلمانوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں عن خلق رسول اللہ اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا آپ کا اخلاق کیسا تھا قالت السط تخر القرآن ہتائشہ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے تم قرآن نہیں پڑھتے کل تو بالا کہتے ہیں ہاں میں نے کہا پڑھتا تو ہوں قالت فن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نل کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن میں جس چیز کو اچھا کہا گیا ہے آپ اس کو کرتے تھے قرآن میں جس چیز کو برا کہا گیا آپ اس سے بچتے تھے آپ کے اخلاق کا مدار آپ کی چاہتوں پر نہیں تھا آپ کے اخلاق کا مدار اللہ کی کتاب پر تھا تو جو قرآن میں اچھا ہے آپ نے اس کو اپنایا جس کو قرآن نے برا بتایا آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچایا تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد بھی قرآن تھی لہٰذا مصدر قرآن ہے اچھے اخلاق کا اور پھر اس کی تشریح میں اور اس کی تدبیق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی آپ کی تعلیمات صحیح مسلم میں صلاحت المسافرین میں ابن امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر سات سو پر اچھا اخلاق ہے کیا اس تعلق سے عبداللہ ابن مبارک نے بہت کم الفاظ میں اس کو سمیٹا ہے ابن مبارک رحم اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں اہل علم نے کہا ہو وصف حسن القی فقالی بدل المعروف ہی امام کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے اچھے اخلاق کی تعریف بیان کی کہ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں تو کہا کہ ہوا بس توج ہے خوش مزاجی سے لوگوں سے ملنا انسان کا چہرہ کشادہ ہو اس کی پیشانی کچھ خوشادہ ہو چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو یعنی کہ یوں اس طرح سے چہرہ ہو کے لوگوں سے ملاقات کرتے وقت میں غصے والا اور ایک دم سکڑا ہوا چہرہ لے کے لوگوں سے ملتا ہے اور ایک دم بھویں جڑے ہوئے اور اس طرح سے تنگ چہرے کے ساتھ ملتا ہے. نہیں کہتے ہیں کہ بس تولوج کشادہ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا المعروف اور جو بھلائی ہے لوگوں پر خرچ کرنا علم ہے اچھی باتیں ہیں دین کا علم ہے مال ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جس کو لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے معروف اس کو لوگوں پر خرچ کرنا خیر کا لوگوں پر لٹانا وہ کف اور تکلیف سے لوگوں کو دور رکھنا چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ دوسروں کی ہو خصوصاً اپنی ملاقات میں لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے میں اپنے اندر جو برائیاں اور کمیاں ہیں تو ان کمیوں سے ان, ان, برائیوں سے, ان, شر سے, ان کانٹوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنا اپنے کانٹوں سے اپنی برائیوں سے اپنے شر سے اپنے اپنے نفس کی آگ سے لوگوں کو محفوظ رکھنا تو کہا کہ تین چیزیں ہیں کشادہ روی یہ انسان خوش مزاجی سے لوگوں سے ملے ان پر خیر کو خرچ کرے اپنے پاس جو بھلائی ان پر لٹائے اور تین اپنے پاس جو برائی ہے اپنے اندر جو برائی ہے اندر لوگوں کو محفوظ رکھے یہ سارے اخلاق کی اصل ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے حسن الخلوق اس کو کہتے ہیں امام ترمیدی نے اس کو اپنی جامع میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ کے تحت یہ اثر ہے تو اس کو انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سارے اخلاق اچھے اخلاق ان کا مدار چار چیزوں پر ہے یہ بہت کام کی چیزیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہتے ہیں ابن قیم اپنی کتاب میں کہتے ہیں وحسن يقوم على ارکان اچھا اخلاق چار ارکان پر ٹکا ہوا ہے جیسے آدمی کا گھر ہوتا ہے چار پلر اس کے ہیں اس کے اوپر پورا اس کی دیواریں اور اس کی چھت ٹکی ہوئی ہے تو باقی بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں لیکن چار پلر ہیں جو بقیہ چیزوں کو سنبھالے رکھتے ہیں پوری عمارت کو سنبھالے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ حسن الخل یقو اور باقی ارکان اچھا اخلاق چار ستونوں پر ٹکا ہوا ہے لا تصور مساقی ہی الا علیہ اور کہتے ہیں کہ ان چار چیزوں کے سوا کوئی اور چیز نہیں جن پر اس کی بنا ٹکی ہوئی ہو اس کی جڑ ٹکی ہوئی ہو الصبر ولیفت و والعدل چار چیزیں کیا ہیں کہتے ہیں نمبر ایک صبر نمبر دو عفت نمبر تین شجاعت اور نمبر چار نمبر چار العدل چوتھی چیز عدل و انصاف یعنی پہلی چیز ہے صبر انسان خیر پر جما رہے برائیوں سے دوری پر جما رہے تقدیر کے ت... اعتبار سے بھی جو تکلیفیں آتی ان پہ صبر کرے دین کے احکام ہیں ان پر صبر کرے منع کی چیزیں ہیں ان سے بچنے میں صبر کرے تو انسان صبر کرے اپنے آپ کو بچائے رکھے برائیوں سے اور صبر کرے جذبات کی رو میں بہ نہ جائے بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے سیلف کنٹرول جس کو آپ کہیں گے دوسرا کیا ہے بلفت عفت یہ ہے کہ انسان گھٹیا چیزوں سے بچے گالی بے حیائی اپنے آپ کو برہنا ہونا اور اس طرح سے اریانیت اور زنا کاری اور اس طرح کی جتنی اخلاقی برائیاں ہیں جو یعنی شرمگاہ سے متعلق ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اور اسی طرح سے مال کے اعتبار سے بھی خیانت اور اس طرح کی جتنی چیزیں چوری وغیرہ وغیرہ دھوکہ گبن ان اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بے حیائی سے بچانا چاہے وہ بے حیائی فرشا جو آیا ہے قرآن میں دونوں اعتبار سے آیا ہے زناکاری کے اعتبار سے بھی مال کے خرابی کے اعتبار سے بھی ان دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ سچ ہے اور تیسرے شجاعت ہے بہادری بہادری اسی سے ثقاوت جنم لیتی ہے تو بہادری انسان کے اندر ہو اور چوتھے انسان کے اندر عدل ہو کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے اور عدل اس کو رو کے رکھتا ہے افراد و تفرید سے بیچ کے راستے پر جمعے رکھتا ہے نہ وہ غلو کرتا ہے کہ نبی کو بڑھا کے آگے اتنا بڑھا دے کہ اللہ کے برابر کر دے نہ وہ تفرید کرتا ہے نہ وہ کوتا ہی کرتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نوز بلّہ گھٹا کے عام انسانوں کی طرح آپ کو کر دے اس اعتبار سے کہ ان کی نہیں مانے ان کی بھی نہیں مانے ایک ہی بات ہے ہم صرف اللہ کی مانتے جیسا کہ حدیث کرتے ہیں تو افراد اور تفرید سے بچنا یہ عدل ہے ساری خوبیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بداعت سے بچتے ہوئے اور آزادی سے بچتے ہوئے شریف کے مطابق چلنا بھی اسی میں آتا ہے عدل میں تو عدل ایک توحید اس میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے ظلم کا معاملہ نہیں کرے اللہ کا حق کسی اور کو نہ دے تو اگر غور کریں تفصیل سے ابن قیم نے اس کو سمجھایا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جن سے اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں ان پر سارے اچھے اخلاق ٹکے ہوئے ہیں اور صبر عفت جس کو ہم اپنے الفاظ میں پاک دامنی کہتے ہیں اپنے دامن کو پاک رکھنا تو صبر عفت شجایت بہادری اور چار عدل کہتے وہ منشا جمیخلاق الفاظ لذیق منہاد ال سارے اچھے اخلاق اخلاق فاضلا کا جنم انہی چار چیزوں سے ہوتا ہے سارے اچھے اخلاق میں قیم رحمۃ اللہ علیہ میں بات کہی ہے تو یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوئی آئیے دیکھتے ہیں اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہے ہمارے دعات مبلین اور طلبا کے لیے خاص طور سے یہ ای چیزیں ایک ساتھ جمع سارے اخلاق ابن حجر نے دو سے تین حدیثیں اچھے اخلاق کی فضیلت میں بیان کیے میں ان کو چھوڑ کے حدیثیں بیان کر رہا ہوں جب وہ ان کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے لیکن یہ احادیث ہیں جو اچھے اخلاق کی فضیلت میں ہیں. اور انہیں کو ہم آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس ہے اس لیے ہم تفصیل سے بھی احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں پہلی چیز کہ اللہ اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہے اللہ کو پسند ہے اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کریم یحب القرما اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو سخاوت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جوادن یوہب الجودا اور اللہ جواد ہے اور جودہ کو پسند کرتا ہے کہ یہ بھی سخاوت ہی کا ایک پہلو ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے تو اللہ تعالی جواد ہے سخی ہے اور جوودا کو لوگوں کو عطا کرنے کو پسند کرتا ہے کریم میں شرافت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور جوودا میں سخاوت کا پہلو ہوتا ہے کہ ایک انسان شریف النفس ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہے کہ اس کے گھر سے مہمان یعنی بھوکا چلا جائے اور اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پیش کرتا ہے وہ روک کے نہیں رکھتا ہے تو کریم اور یعنی یعنی جواد ہونا یہ دونوں جو ہے بہت بڑی چیز ہے تو اللہ کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شریف النفس لوگوں کو پسند کرتا ہے سخاوت والوں کو پسند کرتا ہے اور جواد ہے جدہ کو پسند کرتا ہے یو ہبو اخلاقی وہ یک راہوا اور اللہ تعالی اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچے اخلاق کو پسند کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اونچا کرے سماج جو لین دین اور اِنٹ کا جواب پتھر سے اور ایسا تو ویسا اس اخلاق کے ساتھ انسان زندگی نہ گزارے بلکہ انسان اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے اس کا معیار اونچا ہو وہ اللہ رب العالمین کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو بنائے نہ کہ وہ دیکھے کہ سماج کس دھارے پر بہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ سماج کی سطح سے اٹھ کر, اوپر اٹھ کر زندگی گزارے اپنے مخالفین کی سطح سے اونچا اٹھ کر وہ اپنے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارے نہ کہ حالات کو دیکھ کر ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے اور سے الزام شغیر میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پر یہ روایت موجود ہے اور حدیث صحیح ہے اچھے اخلاق والے لوگ اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب عباد اللہ احب و اباد اللہ احسن خلقا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں امام متبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور سے الجام صغیر میں حدیث نمبر ایک پر یہ حدیث موجود ہے حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے اخلاق والے پسند ہیں اللہ کو پسند تو آپ کو بھی پسند ہوں گے آپ نے فرمایا ان نبی کم القربی قیامتی دو باتیں کہیں کہا کہ تم سب میں مجھے سب سے زیادہ پیارے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا یعنی جس کا اخلاق اچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کو انسان محبوب تو ہے قیامت کے دن وہ اتنا قریب ہوگا جتنا اخلاق اچھا یعنی اس انسان کو جو اچھے اخلاق والا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی جس درجے کا اعلیٰ اخلاق ہوگا اتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا امام تر نے اس کو روایت کیا ہے اور سعل جام صغیر حدیث نمبر دو ہزار دو سو ایک پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پر آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں یعنی عظمت والے اخلاق آپ کے ہیں آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں تو سور قلم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چار میں بات کی ہے تو معلومات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب لوگوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا نبی اور رسول کے طور پر تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کبھی بھی تذکرہ کیا معلوم ہوا کہ اچھا اخلاق نبوت کے لوازمات میں سے ہے اسی طرح سے اچھا دائی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اچھا مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خُلُقٍ اویم اے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر ہو آپ اونچے اخلاق پر ہو اس پر زندگی گزار رہے ہیں. انس نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا کے خادم ہے 9 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے ایسا انسان تو زیادہ پہچانتا ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے کہا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا حضرت انس صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے اور بھی لوگوں کے ساتھ ان کا ربطہ جب تھا کہا کہ سارے لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہونے کی بہت بڑی علامت ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھا اخلاق والے تھے امام البخاری نے کتاب العدب میں یعنی صحیح بخاری میں کتاب العدب میں حدیث نمبر 6203 پر اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 2310 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی اعلی اخلاق والے تھے اچھے اخلاق والے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور آپ کی نبوت آپ کے بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ سماج میں اچھے اخلاق کو قائم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ واقعی اچھا اخلاق کیا ہے اور جو کمیاں رہ گئی تھی سماج کے اندر ان کمیوں کو دور کر کے انہیں اچھے اخلاق کی تعلیمات دیں اور اخلاق میں کامل لوگوں کو بنانے کی کوشش کریں کہ کمال درجے میں اخل، اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کریں اور رائج بھی کریں اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دکھائیں بھی اسی لیے آپ نے فرمایا ان نما بوت تو لی اتما اخلاق میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کو کامل کروں صالح اخلاق کو میں کامل طور پر قول اور عمل کے ذریعے رائج کروں اس کی تکمیل کروں ابن سعد نے اس کو روایت کیا اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی ایک دوسری کتاب الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے امام حاکم اور امام البحقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر دو ہزار تین سو ٹو حدیث نمبر آ, یہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے تھا کہ لوگوں کو کامل اخلاق کیا ہیں اچھے اخلاق کامل درجے میں لوگوں کے سامنے بتائے جائیں اور اس کو سکھایا جائے اسی طرح سے اچھے اخلاق کا تعلق انسان کے ایمان سے بھی ہے ایمان نجات کے لیے ضروری ہے لیکن ایمان کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکملین ایمان ایمان والوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں بھی اچھے ہوں جتنا انسان کا ایمان کامل ہوگا اتنا اس کا اخلاق اچھا ہوگا اور بلاکس جتنے اچھے اخلاق انسان کے ہیں یقیناً اس کے ایمان میں بھی اس سے کمال پیدا ہوگا تو یہ سبب اور نتیجہ دونوں کا ایک ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایک انسان کے اخلاق کو دیکھ کر اس کے ایمان کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا حال کیا ہوگا اور ایک انسان اگر واقعی اچھے ایمان والا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی احادی اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرمایا کہ منقان یو مینو بال ولی آخر فلی کرم بئی جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اپنے مہمان کا اکرام کرے یعنی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے تو آپ دیکھیے اچھے اخلاق سے پیش آنا مہمان کے ساتھ میں اس کو جوڑا گیا کس سے ایمان کے ساتھ کہ اگر ایمان والا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا تو اچھا اخلاق انسان کے ای اچھے ایمان کا تقاضا ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے جو آدمی آخرت پر یقین کرنے والا ہے اس کو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس, اس کے اخلاق میں سدھار پیدا ہو اگر نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے تو معلوم ہو کہ اخلاق کا مدار ایمان پر ہوتا ہے اور انسان کے ایمان کے پختہ ہونے یا کمزور ہونے کی علامت اس کے اخلاق ہے کیسا اخلاق ہے اس ایمان معلوم پڑتا ہے ایمان دکھتا تو نہیں ہے اخلاق دکھتا ہے تو اخلاق کو دیکھ کر ایمانی حالت معلوم کی جا سکتی ہے امام احمد ابو داؤد ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیس اور حدیث صحیح ہے سارے مسلمانوں میں بہتر وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ایمان کا تعلق بھی آپ نے دیکھا مسلمانوں میں زیادہ اکرام کے لائق کون ہیں زیادہ اچھے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نم انخیاری کم احسن تم سب میں اچھے لوگ وہ ہیں جو چنے جا سکتے ہیں اعلی لوگ اور خیار اچھے لوگ اعلیٰ اور عمدہ لوگ وہ ہیں جو احسنکم کم جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں وہ تم میں زیادہ اعلیٰ اور اونچے مرتبے والے ہیں امام البخاری نے المناقب میں حدیث نمبر تین پر اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں حدیث نمبر دو ہزار پر اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانی و یدی ایمان والوں میں اسلام میں سب سے افضل کون ہیں وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے ان کی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ گالی دینا توہمت لگانا دل دکھانے والی بات کرنا نہ کریں ہاتھ سے تکلیف نہ دیں کہ ان کے خلاف کچھ ٹائپ کر کے فیس بک پہ اور ان کے خلاف کچھ لکھ کے ایسا بھیج دیا لوگوں میں ان کی تشہیر کی تعلق سے ان پہ توہمت لگا دی یا ہاتھ سے کسی کو ضرب پہنچائی اس کو نقصان پہنچایا مارا پیٹا یا قتل کیا یا اس کا مال چھینا یا جو بھی اس طرح سے ہاتھ سے اس کے ساتھ برائی کی تو تم میں سب سے افضل وہ ہیں ایمان والوں میں اسلام کے اعتبار سے جس جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں وہ افضل المنینا ایمان احسن خلوق اور ایمان والوں میں ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں اچھے ہوں وہ افضل المہاجرینہ منہاجرمانہ اللہ تعالیٰ اور مہاجرین میں افضل وہ ہیں جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے و وہ افغل جہادی داط اور سب سے افضل جہادی ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی خاطر اللہ کے باب میں اللہ کے تعلق سے اللہ کے حکموں میں اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تعلق سے اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس کو تابع کرے اللہ کے حکموں کا سب سے افضل جہادی ہے تو یہاں پر معلوم ہوا ایمان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے ہجرت اور جہاد کے اعتبار سے افضل کون ہے وہ جن کے اخلاق اچھے ہوں امام تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح جامع سغیر حدیث نمبر 1129 اور حدیث صحیح ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑی نیکی اچھا اخلاق ہے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اچھا اخلاق ہے ابن سمان ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر افم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حسن الخلق. آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی اچھا اخلاق ہے مَا حَاكَ فِي صدرِك. اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے وہ کری الناس اور تجھے یہ برا لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے تجھے پسند نہ ہو کہ لوگوں کو تیرا وہ عمل معلوم ہو جائے تو وہ برا ہی ہے ایسا کہ تجھے تو نہیں چاہتا کہ لوگوں کو معلوم ہوا تو, تو کہا کہ نیکی کیا ہے نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اچھا اخلاق جو اللہ کے تعلق سے ہو جو بندوں کے تعلق سے ہو کہ اللہ سے انسان اچھا گمان رکھے اللہ کی تعظیم کرے اللہ سے یعنی شرمائے اور اسی طرح سے لوگوں کے باب میں بھی اچھا اخلاق ہو کہ لوگوں کے کا اکرام کرے ان سے اچھی بات کرے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے ان کا دل نہ دکھائے تو یہ نیکی ہے اصل جڑ نیکی کی ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ اور بندوں سے اچھا ہو اور یہ اچھا اخلاق انسان کا ہو یعنی اس کی شخصیت کا حصہ بھلائی ہو یہ کہ کبھی کبھار کچھ کر لیتا ہے اس کے خلوق میں وہ چیز ہو اس کے وجود میں وہ چیز اس کے مزاج میں وہ چیز اچھائیاں بسی ہوئی ہوں یہ نیکی ہے کہ انسان کی مزاج میں بھلائی ہو یہ نہیں کی ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب البر وسیلتی والا میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترپن اچھا اخلاق آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی اچھا اخلاق ہے پھر عبادات کا کیا معاملہ ہے آدمی عبادت نہیں کرتا اچھا اخلاق عبادات کی اہمیت اپنی جگہ ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا تلاوت کرنا یہ اپنی جگہ ہے لیکن اچھے اخلاق کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے بلکہ ایک انسان کا اگر اخلاق اچھا ہو تو بہت ساری نوافل عبادات کا ثواب بھی اس کو مل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھیے ان نلما کب حسن خلوقی ہی درجر قا ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے سا اور قائم کا درجہ پا لیتا ہے سائم روزادات قائم قیام اللیل کرنے والا یعنی ایک مومن جب اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا نفر روزے رکھنے والے اور رات میں تحجد پڑھنے والے کو ملتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بہت ساری عبادات کا اجر انسان کو ملتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو یہ ابوداؤد اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے اور سیل جام صغیر میں حدیث نمبر 1932 پر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں بہت ساری تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں پابندی سے ہوتی کئی سالوں سے ہوتی لیکن اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کی غیبت کریں گے لوگوں کا دل دکھائیں گے ان پہ بہتان باندھیں گے اور ہمیشہ لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہیں گے کہ کسی طرح سے وہ غلط ثابت ہو جائیں تاکہ میں پاکیزہ ثابت ہو جاؤں خواتین میں بھی چیز بیماری ہوتی اکثر تو یہ, یہ چیز اگر کسی انسان میں ہے تو نیکی کر کے بھی اللہ کے نزدیک ایسا انسان مبغوز ہوتا ہے لیکن ایک انسان ہے جو بہت زیادہ نفل عبادات کا اہتمام نہیں کرتا نفل روزے نہیں رکھتا نفل تحجد نہیں پڑتا اور لیکن فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو ایسا انسان لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں لوگوں کے ساتھ سلوک میں اچھا ہے تو یہ انسان اس انسان سے بڑھ جاتا ہے جو بہت ساری عبادات کا اہتمام کر کے لوگوں کو دل دکھاتا ہے تکلیف دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے عبادت گزاری کا بھی ثواب لے لیتا ہے یہ نہیں کہ اس سے فرض نمازیں ثابت ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہ اس سے رمضان کے روزے ثابت ہوتے ہیں لیکن نفل نماز اور نفل روزوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے اچھے اخلاق سے تو کتنی بڑی نیکی اچھا اخلاق یہ یاد رکھنا چاہیے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف انسان کے لیے آخرت میں فائدہ ہے اچھا اخلاق بلکہ دنیاوی فائدہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلت الرحم و حسن الخلق و حسن الجوا لوگوں رشتہ داروں سے رشتے ناپے جوڑے رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا اسی طرح سے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا حسن الخلق اور وہ الجوار پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا رشتے داروں سے سلوک اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنا بری صفات نکالنا اور پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا پڑوس کا حق ادا کرنا یو عامر ندیار وہ یزید نفل عمار بستیوں کو آباد کرتا ہے یہ چیز یہ چیز بستیوں کو آباد کرتی ہے اور عمروں میں اضافہ کرتی ہے آدمی کی عمر میں برکت کیسے ہوتی ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے رشتے ناتے جوڑنے سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تو عمر کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب اچھا اخلاق بھی ہے عمر کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب اچھا اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بڑھے قور نہیں چاہتا کہ اوقات میں برکت ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے چیز نعمت کے طور پر عطا ہوتی ہے جب ایک انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اچھے اخلاق کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی اوقات میں برکت ہوتی ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البحتی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے اور صحیح الجام صغیر میں حدیث نمبر تین ہزار سات سو سڑسٹھ کہ سیون سکس سیون اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اخلاق کے تعلق سے کام آئیں گے اچھا اخلاق جنت میں اونچے مقام کا نہ صرف دنیا میں عزت ملتی ہے نہ صرف دنیا میں عمر بڑھتی ہے نہ صرف دنیا میں انسان اچھا ثابت ہوتا ہے لوگوں کا دل جیتتا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اونچے مقام کا سبب ہے اچھا اخلاق ائیے دیکھتے کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیمون بی بیت فی ربض الجنت لمن ترك المراء وان كان محقا میں جنت کے کنارے اطراف کا حصہ ہوتا ہے اس کو ربض کہتے ہیں کہ میں جنت کے کنارے کنارے گھر دلانے کا ذمہ لیتا اس انسان کے لیے انکا نا محکم اس انسان کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے بحث چھوڑ دے یا جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو آپس میں جو جھگڑا ہے اس کی بات صحیح ہے یہ زمین میری ہے یا فنا موبائل افضل ہے یا یہ کپڑا زیادہ اچھا ہے یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے تو اگر وہ اس کی بات صحیح بھی ہو لیکن جھگڑا بڑھانے کی بجائے جھگڑا ختم کر دے اگر کوئی ایسا انسان ہے سمجھدار تو کہا کہ ایسے انسان کے لیے میں جنت کے کنارے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ملے گا میں نہیں دوں گا اللہ تعالی سے دلاؤں گا میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس کو یہ ملے گا وہ بھی بئی تین و لمن تر وہ ان کا اور جنت کے بیچو بیچ گھر کا ذمہ لیتا ہوں ایسے انسان کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مزاق ہی میں کیوں نہ ہو یعنی بالکل جھوٹ نہیں بولتا ہو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں جوک بنا بنا کے بتاتے ہیں کچھ بھی یا پھر کسی کو ڈرانے کے حساب سے ہنسی کرنے کے لیے دیکھو سانپ آ گیا دیکھو تمہارے پر بچھو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تمہارے پیچھے دیکھو مکڑی ہے تو لوگوں کو اس طرح سے جھوٹ بول اور سب ہنستے ہیں تو یہ جو چیز ہے کہا کہ میں جنت کے بیچو بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں ذمہ لیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ چھوڑے چاہے مزاقی میں کیوں نہ ہو وہ بھی تیسری چیز کیا ہے کہا کہ جنت کے اونچے مقام پر جنت میں اعلیٰ مقام پر گھر کا ذمہ لیتا ہوں اس انسان کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا ہو. جنت کے کنارے گھر جو کیا کرے جھگڑا چھوڑے جھگڑا چھوڑنا چھوڑ دیا جھگڑا خود تو کچھ کر نہیں تھا جھگڑا چھوڑ دیا جنت کے کنارے جھوٹ چھوڑ دیا جھوٹ چھوڑ دیا جنت کے بیچ و بیچ گھر اور اپنے اخلاق کو اچھا بنایا اچھی صفات اپنے اندر پیدا کی اعلیٰ اخلاق پیدا کی تو اعلیٰ اخلاق والا اعلی مقام پر رہنے کے لائق ہے چونکہ اس نے اپنے اخلاق کو اونچا کیا لہذا اللہ نے بھی اس کو اونچا مقام دیا جنت میں اونچے مقام پر اس کو جنت مقام ملے گا گھر ملے گا یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح حدیث نمبر 1464 اور حدیث حسن ہے اور آگے بڑھتے ہیں قیامت کے دن اچھا اخلاق ترازو میں بھاری ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی هما اخف من کہا کہ اے کیا میں تمہیں دو خصلتوں کی طرف رہنمائی نہ کروں کیا میں دو قسلتیں تمہیں نہ بتاؤں دو صفات تمہیں نہ بتاؤں ما اقف الحری جس کا جن کا بوجھ انسان پر زیادہ نہیں ہے انسان کے پیٹ پر ان کا بوجھ زیادہ نہیں ہے وہ افقلف المیزان امن غیر لیکن ان کے علاوہ جو اعمال اور صفات ہیں ان کے مقابلے میں یہ اللہ کی میزان میں اللہ کی ترازو میں قیامت کے دن کے اعتبار سے زیادہ وزنی ہے ان کا بہت وزنی نے کیا دو صفات ہیں کیا ہیں وہ قال بلا یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان کیجیے بتائیے قال علیہ کا الخلق وطول الخل بطول سمت آپ نے فرمایا کہ حسن الخلق خبردار اہتمام کرتے رہو کس چیز کا بحسن الخلق اچھے اخلاق کا اہتمام کرو وطول سمت اور زیادہ چپ رہنے کا اہتمام کرو زیادہ چھپ رہنے کا احتمام کرو کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ اور کم گویائی اختیار کرو کم گوئی اختیار کرو کم بولو کیونکہ بولنے میں ساری مصیبت ہے بولنے میں آدمی مذاق اڑایا جوڑ بولا وعدہ خلافی کیا بولنے میں آدمی فضول باتیں کیا تو زبان بہت آسانی سے چلتی ہے اور بہت آسانی سے جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاتی ہے کالا کا بے حصن الخل وطول سمت محمدی قسم ہے اس ذات کی جس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہ کے بندوں میں کسی نے ان دو چیزوں سے بڑھ کے محبوب عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو ان دو چیزوں سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں جو بندوں نے کیا, کیا اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور زیادہ سے زیادہ چپ رہنا ہاں جب بولنے کا وقت آیا تو بولنا حق بات بولنا لیکن فضول سے خاموش رہنا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی ہلکی ہیں عمل کرنے کے تبار سے لیکن بہت بھاری ہیں اللہ تعالی کی ترازو میں قیامت کے دن امام اتبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں اور امام البزار نے مسند میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے شیخ البانی نے اس کو اسحی میں کہا ہے کہ حدیث حسن درجے کی ہے اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو میں یہ حدیث موجود ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اچھا اخلاق بہت محبوب ہے اور قیامت کے دن اچھے اخلاق کو بھی ترازو میں تولا جائے گا اور ان کا وزن باہر نکلے گا اچھے اخلاق کا وزن بھاری نکلے گا اچھے اخلاق کی دنیا کس پر ہوتی ہے اللہ کے خوف پر اللہ کا ڈر جب زندگی میں آتا ہے تو انسان برے اخلاق سے بچ کے اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے دل دل میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے گھمنڈ اور تکبر نکل کر توازو پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو اللہ کی سخاوت کا شعور جب اس کو پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا بنتا ہے اور ان پر لٹانے والا بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقل ہے تما کنٹ جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے وہ اطب عیس الحسن تم اگر تج سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد بھلائی کر لے وہ برائی وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی خالقین سب خلقین حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کا ہے تین باتیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک تقوا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر برائی سے بچ اور اللہ کا خوف دل میں رکھ اللہ کا خوف ساری خیر کی جڑ ہے تو تو اللہ سے ڈر نمبر دو تقوا کا اہتمام کر اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچ لیکن انسان کمزوری ہے اس میں کوتاحی ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی تو پھر اب تکوا کے بعد اس کے باوجود کوشش کے باوجود گنا سے بچنے کی پوری پورے مجاہدے کے باوجود بھی تجھ سے غلطیاں ہوں گی تو ان کا تدارک کر وہ تمہا تج سے برائی ہو جائیں اس کے بعد بھلائی کر لے وہ اس کو مٹا دے گی برائی ہو جانے پر توبہ کے ذریعے سے یا کسی پر ظلم ہوا تو معافی مانگ کر یا اس پر احسان کر کے کسی کا حق چھینا تھا تو لوٹا کر اس کا تدارک کر اس برائی کو مٹانے والا عمل کر وہ سعید وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور تیسری چیز کیا ہے وہ خالق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشہ تخوا اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں ہیں تقوی اللہ کا محبوب بناتا ہے اللہ ان اولیا اللہ خوفین دیکھیے اللہ کا ولی کب بنتا ہے انسان دو چیزیں آئے ایمان اور تقوی خبردار اللہ کے اولیا پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے آخرت میں کون ہیں اولیاء اللہ دین آمن وقان یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے پرہیزگاری کا اہتمام کرتے رہے برائیوں سے بچتے رہے تو نمبر ایک اللہ کا ولی بننے کے لیے تقوی ضروری ہے تو اللہ کا محبوب بننا لیکن بندوں کا محبوب بندوں کے ہاں انسان ان کے دلوں میں جگہ بنانا اچھے اخلاق سے بناتا ہے تو اللہ سے معاملہ صحیح ہونے کے لیے تقوا چاہیے اور بندوں سے معاملہ صحیح ہونے کے لیے اچھا اخلاق چاہیے کئی قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ سے بھی اچھا ہو جائے بندوں سے بھی اچھا ہو جائے اللہ سے معاملہ اچھا کرنے کے لیے تقوا والا بند بندوں سے معاملہ اچھا کرنے کے لیے اچھے اخلاق والا بند اور بیچ واری بات کیا ہے غلطی ہوتی رہے گی کوتائی ہوتی رہے گی بھرپائی کرتا رہے بھرپائی کرتا رہے اس کی برائی ہو جائے تو رک مچ جا اب ٹھیک ہے نہیں ہو پائے گا مجھ سے میں برائی ہوں نہیں اس کو مٹانے کی کوشش کر کو مٹانے کی کوشش کر اپنے کپڑوں کو بچا گندگی سے لگ جائے تو اب لگ گئے جانے تو کیا کرنا ایسا کرتا نہیں دھو جلدی سے اس کو دھو جلدی سے اس کو تو برائی ہو جانے کے بعد اس کی مٹانے کے لیے کوئی ایسا عمل کر جس سے وہ اس کا تیرے دامن سے اس کا دھبا نکل جائے تیرے دل پر سے گنا کا دھبا ہٹ جائے ایسا عمل توبہ اور اسی طرح سے بہت ساری نیکیاں اگر برائی رہ بھی جائے تو نیکی یہاں پر ایسی ہو کہ اس برائی کو کل عدم کرتے ہیں. گویا کہ اس اس کا کا وزن جو ہے یہاں نیکی کا وزن ہے کے مقابلے میں آ اور اس برائی کو گویا مٹا دے تو یہ چیز کیا ہے یہ کہ بہت عمدہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اس حدیث کو امام ابو داؤد امام احمد ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے امام البحقین شعب الامان میں اس کو روایت کیا ہے اور ابن ساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ستانوئی نائنٹی سیون شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے آئی آگے دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اچھا اخلاق اللہ کی طرف سے ملتا ہے یا ہم کو پیدا کرنا چاہیے سوال کیا ہے یعنی اچھا اخلاق جو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوتا ہے یہ انسان کو کوشش کر کے اپنی طرف سے اس کو پیدا کرنا چاہیے دونوں ہیں اللہ بھی انسان کو عصاب دیتا ہے اور انسان بھی اس کا مکلف ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا اہتمام کرے اور برے اخلاق سے بچے دلیل کیا اس کی ہم دیکھتے ہیں اشج السری کہتے ہیں اس حابی ہے اشج آسری کہتے ہیں کہ انه ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رفقت من عبد القیس لیزوره فاقبلو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے باز رفقاء کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو عبد القیس سے تھے قبیلے سے تھے تاکہ آپ سے ملاقات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقبلوا تو یہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی سفر میں نکلے اور پہنچے آئے فلم ما قدموا نبی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا پردہ ہٹایا یا آپ نے ان کے آپ ان کے سامنے پیش ہوئے آئے یا ان کے لیے احتمام کیا فنا خو رکا بہم تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا القوم ولم اونٹوں کو بٹھایا فور جا کے جو سفر کے کپڑے تھے وہی اب اس زمانے میں دھول میں آٹے ہوں گے ریگستان میں آدمی سفر کرتا ہے تو کپڑوں پہ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے صاف ستھرے کپڑے تو ہوتے نہیں ویسے تو جس حال میں آئے تھے اونٹ بٹھائے اور فوراََ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قوم و اقام فا رکھا اب اصحابی ہی و بہ لیکن حضرت اشج جو ہے وہ آگے نہیں گئے بلکہ وہ رکے رہے اور انہوں نے کیا کیا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جو اونٹ ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے ان کے بھی اونٹ باندھے اور اپنے بھی اونٹ کو کیا کیا باندھا کھونٹے سے باندھا تاکہ بھاگ نہ جائے کہیں اخرج اخرجہ من آئی پھر اپنا جو صندوق تھا کپڑوں کا جس میں کپڑے انسان رکھتا ہے تو اس میں سے اپنے اچھے کپڑے جو تھے وہ نکالے ودا لکھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا حال دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ دوڑے دوڑے فوراً جو ہے اپنے اونٹوں کو بٹھایا انہیں حال پہ چھوڑ دیا کپڑے بھی وہی تھے فوراً آ گئے ملنے کے لیے اور وہ جو ہے سکون کے ساتھ میں اپنے اونٹ کو بٹھایا پھر اس کو باندھا دو ساتھیوں کے بھی اونٹوں کو باندھا سندو کھول کے کپڑے اچھے نکالے ان کو پہن کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ اس کو دیکھ رہے تھے تو اکبلابی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگ نفی کا خصلت یو ہب ہو رسول ہو تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں دو صفات ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اور اس کا رسول ان خسلتوں کو پسند کرتا ہے قال ماں ہوں اللہ کے رسول وہ کیا ہیں قال الانات ہو دو صفات کیا ہے الانات ترتیب سے بالکل یعنی ڈسپلن کے ساتھ کسی کام کو کرنا جلد بازی نہیں بلکہ سکون و وقار کے ساتھ کسی کام کو کرنا اس کو کہتے ہیں الانات اور الحلم سمجھداری سوج بوجھ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہنحا صف میں نماز میں امام سے مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو اول الحلام ونحا تو یعنی حلم جو ہے یہ عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اسی لیے شیخ محمد بن علی الاتیوبی انہوں نے کہا کہ وَأَمَّ الْحِلْمُ فَهُوَ الْعَقْلِ یہاں پر حلم سے مراد کیا ہے؟ عقل, ہے؟ عقل ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دو خسلتیں ہیں کہا وہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہے سکون وقار کے ساتھ کام کو کرنا جلدی اور گڑھ بڑھات کے ساتھ نہیں کرنا اور دو سمجھداری سے کرنا انہوں نے سوچا دیکھو نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے اور دیکھو یہ اونٹ چھوڑ کے چلے گئے میرے ساتھ ہی بھاگ جائیں گے اونٹ تو کیسا ہوگا تو انہوں نے اونٹوں کو بھی بان... سوج بوجھ کے ساتھ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سوج بوجھ اور سکون یہ دو چیزیں اور جڑی ہوئی ہے دونوں چیزیں تو کہا کہ تمہارے اندر یہ دو چیزیں کالا اب دیکھیے سوال کیا پوچھو نے یہ خود ان کی سوج بوجھ کی علامت ہے کالا شعی ان جبل تولیہ اوشی ان اطخلاء کو ہو اللہ کے رسول یہ جو دو چیزیں ہیں یہ میری جبلت میں تھیں اللہ نے ان پر مجھ کو پیدا کیا یا میں نے اپنے اندر یہ پیدا کی ہیں صفات میں نے کوشش سے ان کو حاصل کیا ہے کیا ہے یہ کا بل جبل تلیہ کا نہیں بلکہ یہ تمہارے اندر اللہ کی طرف سے تمہاری جبلت میں ڈالی گئی ہے تمہارے نیچر میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کال الحمداللہ تو کہا الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے اللہ نے ڈالا تو ہم کس کی کریں گے اللہ کی کریں گے کال الحمد للہ لیکن یہ بھی سمجھا کہ اللہ نے جب نعمت عطا کی ہے تو اللہ کی حمد کرنی چاہیے تو ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور الحسان میں حدیث نمبر سات پر شیخ سو نے پر کو ذکر کیا ہے ایک طریق میں ہے انہوں نے کہا الحمد للہ جب اللہ احب اللہ کا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے اخلاق عطا کیے ایسی دو صفتیں عطا کی جنہیں اللہ پسند کرتا ہے میں نے مجھ کو کوشش بھی کرنا نہیں پڑی اللہ نے میری فطرت میں ان چیزوں کو ڈال دیا اور اللہ ان کو پسند بھی کرتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو اس کو امام الباری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر پانچ سو چوراسی ہری صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اخلاق میں سے بعض اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں میں ڈال دیتا ہے پیدائشی ذہین ہوتے ہیں پیدائشی صبر والے ہوتے ہیں پیدائشی محنت کرنے کا مزاج ہوتا ہے پیدائشی فرما بردار ہوتے ہیں پیدائشی لوگوں سے اچھی بات کرنے والے ہوتے ہیں تو صفات اللہ کی طرف سے بھی ملتی ہیں تو یہ چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن لم يعتو من حسن. لوگوں کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی لوگوں کو اگر کوئی چیز اللہ نے دی ہے تو اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جس میں ایمان دیا جاتا ہے اللہ سے اچھا معاملہ کرنا تو اس حدیث کو امامت تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ خیر ما اعطی الناس کن حسن سب سے بہترین چیز جو لوگوں کو عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ اچھا خلاق ہے امام احمد نس ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس اور حدیث صحیح ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب ملتی ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے تو اچھا اخلاق اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو ابو امام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر میں نے جب بھی کوئی فرض یا نفل نماز پڑھی تو میں نے ضرور آپ کو سنا کہ آپ اپنی دعا میں یہ کلمات کہتے تھے یعنی یہ کلیم یہ آپ مانگتے تھے جو میں اب بتانے والا فرض ہو نفل ہو میں جب بھی قریب ہوا تو میں نے نماز میں آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا کیا دعا ہے وہ کہتے ہیں کہ لاسم ان چیزوں میں جو اس میں بیان ہوئی ہیں اس میں آپ نہ بڑھاتے تھے نہ گھٹاتے تھے بس ایسے ہی مانگتے تھے کیا دعا ہے اللہ مغف بھی اے اللہ میرے گناہوں کو اور میری خطاؤں کی مغفرت کر دے اللہم انعشنی وجب وجبرنی اے اللہ مجھے رفایت عطا فرما علماء نے کہا کہ انعشنی کا مطلب ہے مجھے رفایت عطا فرما اور وجبرنی اور میری کمیوں کا تدارک کر دے میری کمزوری کو دور کر دے وحدنی لصالح الاعمال والاخلاق اے مجھے نیک اعمال اور نیک اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرمائے مجھے گائیڈ کر میری رہنمائی کر مجھے توفیق دے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنج اس لیے کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو نیک اخلاق کی طرف رہبری کرے اور تیرے سوا کوئی نہیں جو برے اخلاق سے بچائے معلوم اچھا اخلاق کی طرف رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور برے اخلاق سے حفاظت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے تو کہ کی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی اس لیے اللہ سے ہم کو اچھے اخلاق کی بھی دعا کرنی چاہیے یہ نہیں کہ میں نے دیکھو اپنے آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کتنا زبردست بنایا نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی اچھا نہیں بن سکتا ہے وہ عقل جس سے تو نے سوچا مجھ کو اچھا بننا چاہیے کس نے دی اللہ نے دی امام اکبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر 1266 پر شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کہ پھر جب اخلاق اللہ کی طرف سے ملتے تو ہم کیا کریں ہماری کوشش نہ کریں کریں معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعتہو الہ قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا کسی علاقے میں کچھ لوگوں کی طرف بھیجا فقال یا رسول اللہ اوسینی کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجئے کچھ نصیت کیجئے تاقید کیجئے کچھ خاص باتوں ہوں گی قال افش السلام وبدل الطعام تاکہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں سخاوت برتو وسطیا ویسی حیا کر جیسا اپنے قوم کے شریف اور بڑے انسان سے تو حیا کرتا ہے آج بھی دیکھیے آپ قوم کا جب بڑا آدمی جا رہا ہو تو بچے سگریٹ چھپا لیتے ہیں شرارت کرنے والے لڑنے والے گالی دینے والے جھگڑا روک لیتے ہیں کیوں بڑے حضرت جا رہے ہیں. تو قوم کا کوئی عزت انسان بزرگ کوئی جب دیکھتے ہیں لوگ تو شرما جاتے ہیں اور برائی چھوڑ دیتے ہیں تو جیسا تو یہ کرتا ہے نا لوگوں میں جو چیز پائی جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ اللہ کا احساس تیرے دل میں ہو اللہ کے خیال سے برائی کو چھوڑ دے فلاں بزرگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو آدم برائی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے تو برائی چھوڑ تو اراسا و احسن جب بھی تج سے کوئی برائی ہو جائے اچھائی بھی کر ول تسن خلوق اور جتنا بھی تیری استطاعت میں ہو جتنا بھی تیری کیپیسٹی میں ہو جتنا تجھ سے ممکن ہو اپنے اخلاق کو اچھا بنا یہ معلوم ہوا کہ اخلاق کو اچھا بنانے کا انسان مکلف ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق تو اللہ نے اس کو مکلف بھی کیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا بنا۔ ہے. یعنی کہ اللہ نے ہم کو ایسے پیدا کیا اخلاق تو اللہ سے ملتے ہیں ہم ایسی ہیں بدتمیزی کرے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے مجھ کو اللہ نے ایسی بنایا تو میں کیا کروں نہیں بلکہ کہا ولطح مست جتنا تج سے ہو سکے جتنی تیری صلاحیت استداد کیپاسٹی ہو اپنے اخلاق کو اچھا بنا یعنی تو اس بات کا مکلف ہے کہ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اللہ کی طرف سے صفات ملتی ہے لیکن انسان بھی اس بات کا مقلف ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں امام مروزی نے اپنی کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے امام البزار نے بھی اس کو اپنی کتاب اسد میں روایت کیا ہے کشف الاستار میں اور امام المروزی نے تعظیم وقدر قدر میں بھی اس کو روایت کیا اور الفاظ اسی کتاب کے ہیں تعظیم و قدر ان کی کتاب ہے جس میں ایمان اور نماز کے مسئلے پر انہوں نے بحث کی ہے اور شیخ الالبانی نے Uh, اس حدیث کی, کو پہلے ضعیف کہا تھا بعد میں اس کو صحیح کہا ہے اور uh, میں حدیث نمبر تین پر یہ حدیث موجود ہے تین پر اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا مکلف ہے آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ یہ اچھے اخلاق کی فضیلت کے تعلق سے دنیا کی چیزیں انسان کو نہ ملیں اچھا اخلاق اگر اس کے پاس ہو اگر خزانے اس کے پاس نہ ہو لیکن کیریکٹر اس کے پاس ہو تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے بہت سے لوگ پیسہ بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے دنیا کی زیب و زینت ہوتی ہے اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان چیزوں سے اخلاق بگڑتا بھی بعض اوقات سے. وہ خود ذریعہ بنتی ہے مال دولت خود ذریعہ بنتی انسان کے اخلاق کی بگاڑتا ہے. لیکن اگر ایک انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے غریب ہے لیکن اس کا اچھا اخلاق ہے اخلاق میں وہ اچھا ہے تو ان چیزوں کا نہ ملنا کوئی غم کی بات نہیں ہے اس کے پاس جو ملی ہے جو چیز اس کو ملی بہت بڑا خزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں چار ہیں اگر تجھے مل جائیں تو دنیا میں سے نے کچھ کھویا ہے تو اس پہ کوئی غم کی بات نہیں دنیا میں اگر کچھ کھویا ہے تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں کہ کیسا نہیں اس پایا اس چیز کو پیسہ کیوں نہیں تیرے پاس اچھے کپڑے کیوں نہیں تیرے پاس کوئی ملامت تجھ کو نہیں کر سکتا ہے تو دنیا کی چیزوں کا کھونا تیری کوئی ایب کی چیز نہیں ہے اگر چ... اگر تیرے اندر چار چیزیں ہوں کیا ہے وہ صدق الحدیف صدق الحدیف بات میں سچا ہونا بات میں سچا ہونا وحفظ حفظ کہ اگر تیرے پاس کسی کی امانت ہو چاہے قول یا مال کی اس امانت کی تو حفاظت کرے تین وہ خلق وہ حسن الخلق اچھا اخلاق اچھا اخلاق اور چار وہ عفت و متان کھانے میں عفت برتنا دیکھیے عفت اس میں بھی آتی مال میں بھی آتی ہے اور شرمگاہ کے اعتبار سے بھی آتی کہا کہ وہ عفت و متان کھانے کے اعتبار سے تیرے اندر عفت ہو یعنی حرام نہ کھائے تو حرام نہ کھائے بلکہ کیا کھائے تیرا رزق حلال ہی ہو حرام سے تو بچنے والا ہو تو چار چیزیں کیا ہیں بات میں سچا ہونا سچائی سچ بولنا دو امانت دار ہونا تین اچھے اخلاق والا ہونا اور چار حلال کھانے والا ہونا چار چیزیں ہیں یہ مل گیا دنیا نہیں ملی چلتا چار چیزیں کیا ہیں سچائی اور امانت داری اور اچھا اخلاق اور حلال رزق کا اہتمام تو یہ چار چیزیں اگر مل جائیں دنیا نہ بھی ملے کوئی بات نہیں امام احمد اکتبرانی اور حاکم اور امام البحقی نے اپنی شعب المان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں حدیث نمبر 873 پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو یہ کل ملا کے کئی حدیثیں ہیں جو ہم نے اچھے اخلاق سے متعلق دیکھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم کو اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو احادیث اضباب کی ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو یہاں بھی بیان ہوئی ہے صدق الحدیث انشاءاللہ اسی سے ہم بات شروع کریں گے کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے اور اعلیٰ اخلاق میں بہت اونچی چیز ہے اقول حدہ و استقلالہ لیولا کم اللہ تعالیٰ سے خیر محترم کو جزائی خیرتا فرمائے مکارم اخلاق کی طرف رغبت دلانے کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں حدیث کی روشنی میں شیخ نے پیش کی ہیں مقدمے اور تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مقامی اخلاق پیدا کرے اور مکارمی اخلاق میں سے یہ بھی ہوگا ان شاء اللہ لزیز کہ ہمارا جو یہ ہفتہ واری درس ہوتا ہے ہر جمعہ کو آپ تمام سامعین سے مشاہدین سے گزارش ہے کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں کیونکہ یہاں سے الحمد کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ہر شخص اپنی حیثیت بھر اس اہم کام میں اسے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری اس لنک کو زوم آئی ڈی کو زیادہ زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں اور یہ بھی بہت بڑا خیر کا کام ہے اور بہت ہی بڑی بھلائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق جامعین ہم شیخ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے موقع دیا اور دیتے رہتے ہیں بس یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے کہ جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق جامع انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے جو احادیث ہیں ان احادیث کے شرح انشاءاللہ شیخ ہمارے سامنے فرمائیں گے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم معذرت ایک بات انفارم یہ کرنا تھا ساتھیوں کو کہ سو بھائیوں سے زیادہ جوائن نہیں کر سکے زوم میٹنگ میں کوئی ایشو تھا اور اس میں پارٹیسپینٹ صرف ان شاء اللہ تو میں ساتھیوں سے اگلے ہفتے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے آج ماد کے ساتھ کافی لوگ جوائن کرنا چاہ رہے تھے سو لوگوں سے زیادہ لیکن ہمارے جوم، جوم میٹنگ میں کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے سو سے زیادہ لوگ جوائن نہیں کر سکے ان اگلے ہفتے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے